ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا میتم دیکھ لائل منی دین آر ان میں سے بعض آپ کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو اہل علم صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا کہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اور اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے جب خطبہ دیتے تو منافقین بھی شریک ہوتے اور ظاہر کرتے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خوب غور سے سن رہے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر آتے تو علماء صحابہ یعنی عبداللہ بن عباس عبداللہ بن مسعود اور ابو دردہ وغیرہ سے استحضاء کے طور پر پوچھتے کہ ابھی اس نے یعنی محمد نے کیا بیان کیا ہے ہماری سمجھ میں تو اس کی باتیں نہیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ منافق ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے اس لیے خیر کی کوئی بات ان میں داخل ہی نہیں ہوتی ہے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اسی لیے قبول حق کے بجائے کفر و نفاق پر مصر ہیں ان منافقین کے برعکس جن صحابہ اکرام نے راہ حق کو اپنایا اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیا انہیں اللہ نے اتباع حق کی مزید توفیق دی اور تقوی والی زندگی گزارنے پر ان کی مدد فرمائی یعنی انہیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق سے نوازا